بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم ربک اللہ خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا خلق الانسان من علاق جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا اقرأ و پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے علم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا کل مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب کہ اپنے غنی دیکھتا ہے ان الى ربك الرجع کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ينها بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے عبدًا اذا یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے إن الهدى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو أو أمر یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا إن اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جٹلایا اور اس سے منہ مو موڑا تو کیا ہوا ألم بأن اللہ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے کلفی دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے نا فو یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال فل تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے سند زبان ہم بھی اپنے موکلانے دوزق کو بلائیں گے کلریب لا لا دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا